اللہ اللہ الفاظ صحابہ بلکہ مقصود نہ امامہ بیندار کریمات صحابوں کی جکم بیاد خیل... چوئے کہ اللہ نفر رہے ہوئے لئے چاہ انہوں نے چاہر موتا ہم اندھی کی خلاف نہیں سکتے سنانا مقصد بیعت فتو ثبت بانی مقصد بیعت فتو ثبت بانی فتو ثبت چاہتا ابی فرید سے اللہ نفر رہے اور چاہتا ابیر کرنے دے فعالمہ انہوں نے کہا اللہ نفر رہے ہوئے انکانہ افزیر لبوتا ہندہ ہے کب خلاف نہیں سکتے خلیمات ب بالکل محبوبہ دے دا اللہ باز ذکسان فار شر یمن با نا تنتھا سمودا کان دتیا دسان چلان دی مندن کور کلف عمر تو بول وی ازل دی ازت پیدا وش جانا کہ بیاج نہ ہا دی مندن کرایا کرتا اوی دپل گمال مت صحابو یابدان بیان صحابو کی دار رحمت در آمدانا نتاک به बादल शेख गजेदरी खान को बतक गुना खान मगर करना مدینی والا عزیز معاویٰ سوا پر بولے گا کہ حالات معلومتی وہ پس چلال در اگر حالات اگر حالات اگر چیزا شرط نفسر خلاف ہو آمال خلاف ہو جو اگر پر ترائے حالات بہن پر حقی در اگر بیعتنا ذا مرس تا ماتے گا اور در اگر اللہ اپنے زبیرنوں سے بیعت ماتے گا در اگر وہاں پی جیوش تراغ اور مقی معظمی پر مدینہ بنوارے باتے اور در اگر درے راتی بانگ رہے ہیں مجھے نہیں مجھے اگر کہ مرخوص تا باتنا علماء صحابہ اگر یو ذر عام خلق ذر رہو علاوالہ زمانہ و دو معشومان شاید بسو نکدر کو سمت قوتر شیو اگر کہا ابن این ابن حضر ایباو الناس اگر بیاد کردے خلق اس عالموز ان پریف ترقیبانی وقالا اگر ابت اللہ بزید اللہ اباو و رعاو این دات قسم بیاد خدوشت کو د لا لا رسول اللہ اللہ وسلم کی لا تجدید قال <سؤال> لهم اذهبوا فكنوا مرافقين لرسولك انما قال كانا يا هرسانك لا كان لي لكنه كان في من نبي صلى الله عليه وسلم قال لا من اجل ان هو الاجر امام ایجاب بخر قبانی ہزار تعلق کے اندر مقدر پڑ حضم المام ایجابس ملا فتی باری اضافۃ پر مظہر موجود ہے اذن امام اجاب تعالی ما یتگون کہ نام کی ذیابطہ مظہر فائل ہے اذن امام عل الناس اجاب الامام واجب الامام اوتنا پھکل کمانے و فی عمل ہیں اجاب دا حکم واجب کہیں اجاب دا کو فی ما حاً اللہ خبر مار غالے کوئی رسام چہ جواب ہم دیتا وقالہ بے سروش باگے تو کوت سڑی باں وقان ای لگا سڑی ہوئی ہے اگر سائل ہوئی ہے دا بیان دوستانو سائد ت تعالی اور سائد اگر سڑی عبداللہ بن مسعود ہوتا رہے تر جن موذین نشیتن یخرجوا مرائنا فی المغازی عبرنا تو مبارز دا سڑی کی موذین چال کامل وسیوالہ وی کمصلحہ زاجل کرے نشیتن وقوشانی اور وہ فشاری پہنکے یقر جمعہو مرائینا قمس اللہ فشاری دلزمانی روزی ماہو مرائینا فی المغازی سردو مرائو زمنگنا و کی بیاد مانینا فی اشیالا یحسنا نفسیہ رای افسیہ جد مکینی جاب لازیم کی فمنگ جد مکی فمنگ پر سکارونی کی جمعنگ ہے طاقت یا فہا سڑی بانے سے طاقت انہیں فمبارے ان طاقت مانے ملک نزی منل پکار دیگنے اس وان مقصد داو چی بازوں مراد آسے چی مغصر شوق بانے اوندو مسلح کمنگ اکل آسے امر را بانے اوکی چید آگے طاقت مغصر ورنطابی داری تو لازم وضا کنا تاریب داری لازمانا دا داو تو تقوث مقصد وقلتلو واللہ بادری ماں اکور لکا حسان پقل ایزانا پیغمم جت سوام ستا آتا اللہ کننا حاصل دا جواب دا دے زی مشکل دے وہاں وقت وہ خوز کریں تو دیس فائل کہ من خب شوق بانے وضوخ امیر امرو کی بدا سی امور بانے کہ طاقت نشنا رے بادا سی نشک ورین تابیداری کے اوکرنے کمارا اتار کی تابیداری فکار دا کبکارنے دا ابدالایر مدرور رہو اگر جواب ارنکہ تنسیس تیر چیزا کہ یا واجب داو یا ندا واجب لیل احتیار فد تقریر جواب اور پو پو بانے دارے کی لازم لازم ان کار ہوگیارے دام سب دا چمنتا قالوں نے طریق سکوت تو قالے سم دس جرات نے بتایا ذبات میں کچھ درد دا ہوئے تاسو جائز دینا فرمانی جائز دا تو کہے دے چا کے باندھ جڑے کے دے زمانے ہر عقبان پھر یہ بدل ماں تاں دے کیندے بوئے تان ما لے تاں دے کن رندا باتوں مراسم دا او دا وچ تان جی تابی دے مقام کاں اس کا لگن سبب تھا دے فزنی جڑی او دل آب امت محتاج دا دا او سبے مگر صرفا حافظ ذکر کہ انور ان چه منت ہے یہ لوگ عمل کرے دین دن عمل تمام محتاج کرے نے اشارہ دے حد انتساب دا جی ات بیو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تابہ جی. سی دل عمر دل عمر دا تابنگ نے بین سمہ تابنے بین سمہ توں چا وی دا فلا میرو جی یوزلے عمل کرے سمجتے عمل کرے دین دن عمل تے محتاج نے نگ در دے تا سمجھا جی تبی رہی مولانا کریم رحمت اللہ علیہ ذکر کے ہمانا اذا ان لازم علينا في امر لا مرتن حتا ان قالو <سؤال> رضی الله <سؤال> عن فاضاری کو جی وجود نو کرے ادم نو کرے ہمبار به او کار کے مگر یوز حتا ان قالو ان مقصد جن امر نمک کی مخیاری আকার کرے خلاف اور بہنوں کے دعام نمک کے بیچ ایک مکار ضروری نہ ہو کہو حتا کہ محتاج انس امر نہ گل دورے ہم سے مارا تھا مولانحمد امر امر امر کی کے حاصل <سؤال> یہ سارے کامل اتباعہ کہ امر الینا فنطور الشرع ذکر کے 일لہ نہیں و ان احلکم لا تحزید ورقی بتقوا او تحزید ورقی بدی معنی کہ صدرائے تابیدار مکر دیں بلکہ تابیدار علماء اور دیں و ان احلکم لا یذارب خیر متق اللہ تحذیروں کے بتقوا اللہ والے بدی کی اشارہ واطيعوا تبلغ تحزيره بالتبعان وان احدكم لا يزال بخير ما تقلى تجمع يتبع جنانه اتباع الامير له وان انكم لا يزالوا تتصامم شيء متل بالساتر تجدوا له يريد قيام الامير تام داري وبامر كي جاءت باب دعماء تقانوا متق الله ودار يقول حسد اذا واذا شك فينا تند خذ رايتاب اذا دونما مترجر گئی نفسی مرکھی توشے ذ ترادد نہ و شک نہ وتعال رجونن نے فصورت نشک کی در قدرت اعیضا دی مستقل بالمورچن گنے لگا سن جناب صباح ہندے تعالی رجونن جو کوئی نہ تقوس تھی دائم مطلب خیر نہیں ہوچنے خدائی رہی گی بلکہ کلام مثلا کی تراد راچن پر دان مستقل مستفید نگر دی تو بول کے عالم نہ تعالی نفس کو جبونن رجونن سالہ جوہرم دو قطبہ کی دار سڑی نے عالم نفش اپاہو چیدر کی شک دار در کی دار شک دار رہی ہے وہ شک آہاں، وہ دار کرکی دار وقت دار کردیا وہ شک اللہ تجدوہو واللزی لا الہ الاہ انداشت اپنی دار کرنے سے وہ شک اب قریب دار چیدار سے بتا سڑے انہوں میں مقصد بک بتا دیگی، کی او پہین دار شک کی دار خوز گئی دار بہر ایک کم پیدا کی باحوشا قل لا تجو ها هو وسطر خار میں دا چاہیے پینا کی جب دین ایرے گی وہ پی شک کی تحقیق ای دم سر باوشا اللہ جو میتا ہو میتا تو جسرے ولا ذی هو وما اثر ما غبر من الدنیا لا قصرامی صرف هو اسم میری خوضات چنہ سیبت سو مزدگار غیر دا گنا ما کورما خبر من الدنیا خیال کندر آوانا منذ کرکم حال دا سابق حالت غبورف مانا دا باقیر سمرہ دی غبورف مانا دا مزا سمرہ دا اجداد ندی جوڑا معنی سیکھی گی پچھرے غبورف مانا دا مزا سشی نبی مشبابی دا شوربہ سب پوہ دی اور کچھ لوگوں کو برکھ مہاراج بطیہ سے سینے بے مشبابیہ بخیہ قد روح دی لو کہ سو لگی ما با مشبابی قد سرف فانے کہ یو شرم سبو دی مت بخیہ قد روح دی اللہ بارہ کو مہاراج مزار قسم میری باغات چر سے مت مزداگہ دغنا ما کر ما غبرہ نرا فیادوم او ز مہاراج تیرے دنیا نہ مردی دیا اور موجودہ حالت پس ہفت شاند تنبائی شوری بس ہفت وقتی مشبہ بھی بکیئے لئے اسافیو بیس کری خیوی دیو بکیئے کدرو ہوا دا آخری پاہتی دیو اندہا باپا کیا دلیخ بھی لئے دا آخری پاہتی دیو بکیئے کدرو ہوا دلی دیو آخری پاہتی خیوی دیو اللہم تعنیٰ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نقاق الاول نواری آخر اکر اکتارا سنوہ چیئے کہ نمو نکا اول دنہ تکافن نہ ہم نہ کبار وقت ہوا مصطفی کے وجہ سے جن جنگ مخنے روتی عقل کے تاجہ جی کا وجہ نظر نظر میں علاوہ میں مولا رضی کو کا مولا شنا میں میں ان زمین میں سنن کوا زوان نبات ہم حق نہ دور الشمسے نے بوخت نشاط کی کتاب کا دے مزید اشارہ لا کی کتاب دیر دور نہیں بتایا نہیں میں पुष्પરા روانہ توکل مجھے زوان نبات حواب نظر وقت جیشن سنانا پر اسمان دعاں او वेलकम द आरवानी फब्दा आरवानी के तादर जदी वजे तिखा पकوني بيتو کھاتا دو رشم ریاض جناب لازم مقدمہ تے کلام آیا کا دے رہی اپلاں نی او میں اس کو کم ریبا جا یام لکی نقیب جوین نظر ہمارا جس میں 5 منٹ پتا آیا پتا مقصد اتبادی تھی پا جہاد کی. اتزان الرجل سڑی امام نا. ہر چیز کی کپا ہر وقت کے جہاز نپال کی بکال جستانے کی, کی, جی کی. جہاز جس اثر جی ام امام نے اجازت اضا دے واٹس اپ جون مینا نو قران جی گل رہو کون اے اللہ حق ہے تے دیوے او کم چ دم رات نے اگر نکلا کر لگا دو ماری رسول جان کرا دا واخذ نے اس کو بھی انج کر کے تیر بار بار باج نے فرق کی کے ہمارا گزارتا روشن کا شانتاری کھڑے ہندی روشن کے इजाजत मे खुदा खाना अंतर चितले जरवा सीधी पुरा जेदन जमीन नो फाजिले माते जदु को बगालिम तो का दम कुलातेल مدينه आते आते مدينه दावलाला केनी घोले परन एल बाहिर का फातिमा रति कलामनी वलामनी वला वक्कमन नसलेम कलालीने कदम तो हर कदम आगे रे नतेन मकोका कवेस तेईवा तो कर अलादा तवैल केतेन का लावेल बावा सलाल का क्योंकि حضرت نذیر وقار خان میرا سے اوپر بیٹھو عام کھڑے تجلی میں کار میرا سے چدار کی خدمت ذوق سیبات تجلی bạc اور شریاری خواتین ثوران فجاریتنا نکاح وانا دا فی کی نہیں رات کو